السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونسعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضل فلا هدي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله عز وجل في القرآن المجيد ألا إن أولياء الله لا قوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون محترم حاضرين اجلعات اور پردہ نشین خواتین اسلام اس اجلاس کا عنوان جیسے آپ سب نے پوسٹرز وغیرہ میں دیکھا ہے شان اولیا ہے اجلاس کے اس اصل موضوع پر انشاء اللہ تعالی بعد نماز مغرب حضرت مولانا ظفر الحسن صاحب مدنی حفظ اللہ تفصیل کے ساتھ اس عنوان پر آپ کے سامنے روشنی ڈالیں گے میرا خطاب یوں سمجھیے کہ اس تفصیل سے پہلے اسی موضوع سے متعلق ایک تمہید میں آپ کے سامنے گویا رکھنے جا رہا ہوں میں اپنی گفتگو بغیر کسی مقدمے اور تمہید کے شروع کرنا چاہوں گا ہماری اس اجلاس کا عنوان ہے شان اولیاء تو پہلی بات یہ ہے پہلی بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ شری نقطے نظر سے کتاب و سنت کی تعلیمات کی روح سے کسی شخص کو یہ حق اور یہ اختیار حاصل نہیں کہ وہ پورے جزم اور یقین کے ساتھ کسی کے بارے میں گارنٹی اور ضمانت دے کہ فلاں اللہ کا ولی ہے یہ پہلا با... یہ پہلی بات ہے جسے سمجھنا ضروری ہے انسان چاہے کتنا نیک کیوں نہ ہو کتنا متقی کیوں نہ ہو کتنا اللہ والا کیوں نہ ہو ہماری نظروں میں ہم اس کے دل سے تو واقف نہیں اس کے دل کے حالات سے تو ہم واقف نہیں کیا معلوم کہ جس کو ہم نیک سمجھ رہے ہیں متقی سمجھ رہے ہیں اللہ والا سمجھ رہے ہیں اور جسے ہم اللہ کا ولی ہونے کا ٹائٹل دے رہے ہیں کیا معلوم کہ اس کی زندگی میں کوئی ایسا گنا ہو جو ہمارے علم میں نہ ہو ہم نہیں جانتے ہو اور وہ ایسا گنا ہو جو اس کی زندگی کی ساری نیکیوں پہ بھاری پڑ جائے اسی لیے کسی کے تعلق سے ہمیں یہ حق نہیں اور یہ اختیار نہیں کہ ہم بالجزم پورے جزم کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ یہ گواہی دیں کہ فلاں شخص اللہ کا ولی ہے یہ پہلی بات ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے شریعت کا اصول ہے یہ کافر ہے کافر کے حق, کافر کے انجام کا ہم فیصلہ شریعت نے فیصلہ کر دیا کافر جہنمی ہے وہ جہنمی ہے مشرق جہنمی ہے جہنمی ہے اس کے علاوہ جو بھی انسان ہیں ان کے بارے میں ہم جو بھی مسلمان ہیں مسلمان بھلے سے فاسق کیوں نہ ہو فاضل کیوں نہ ہو گنہگار کیوں نہ ہو اگر وہ توحید پہ مرا ہے فرق کرو ایک شرابی ہے ایک زانی ہے ایک چور ہے ایک ڈاکو ہے مگر وہ شرک نہیں کیا ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جہنمی ہے نہیں کہہ سکتے وہ اگرچہ اپنی پوری زندگی ڈاکا زنی میں زینا میں فلاں میں گزرا ہم یہ کہیں گے ڈر ہے کہ جہنم میں کہیں نہ جائے وہ ڈر ہے جہنمی ہے یہ کہنے کا ہمیں اختیار نہیں کیوں ہو سکتا ہے کہ جس کی برائیاں ہماری نظروں کے سامنے ہیں جسے ہم فاسق سمجھ رہے ہیں آسی سمجھ رہے ہیں گنگار سمجھ رہے ہیں ہو سکتا اس کی زندگی میں کوئی ایسی نیکی ہو جو اس کی زندگی کے سارے گناہوں پہ بھاری پڑ جائے اور اللہ تعالیٰ کو نیکی خوش کر گئی ہو آپ نے وہ مشہور حدیث سنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو اسرائیل کی ایک عورت کے بارے میں فرمایا فاحشہ عورت فاصقہ عورت بدکار عورت ہاں گزر رہی تھی پیاسے کتے کو دیکھا پیاس سے تڑپ رہا ہے رحم آ گیا کنویں میں اتری اپنے جوتے میں جو پانی نکالا اس پیاسے کتے کو پلا دیا اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ نیکی اتنی پسند آ گئی کہ اللہ نے اس کے گناہ معاف کر دیا اور جنت میں بھیج دیا اگر بتائیے کہ جس سوسائٹی میں وہ عورت رہتی تھی اس سوسائٹی کی نظر میں کیا تھی وہ سماج کے لوگ اس معاشرے کے لوگ اس زمانے کے لوگ اسے آخر تک خواہشاہی سمجھتے رہے جانیا ہی سمجھتے رہے بدکاری سمجھتے رہے انہیں کیا معلوم کہ اس کے پاس ایک ایسی نیکی ہے جس جو نیکی اللہ تعالیٰ کو اس قدر خوش کر گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ معاف کر دیا اور اسے جنت مل گئی بالکل ایسے ہی ایک ایسا شخص جو نمازی ہے دیندار ہے متقی ہے خدا ترس ہے جسے ہم بڑا اللہ کا ولی سمجھتے ہیں ولی اللہ ہونے کا ٹائٹل دے رہے ہیں کیا معلوم کہ اس کی زندگی میں کوئی ایسا گناہ ہو کر گیا ہو جو اس کی نیکیوں پہ بھاری پڑ گیا ہو ایسی ہی مثال اللہ کے نبی ندی عزیزوں نے کہا کہ ایک عورت تھی بڑی زاہدہ بڑی عبادت گزار تحجد گزار نفل روزے رکھنے والی صدقات کرنے والی اس نے ایک بلی کو باندھ کے مار دیا ایک بلی کو باندھ کے رکھ دیا بلی بھوک سے تڑپ رہی تھی چلا رہی تھی کھلایا بھی نہیں پلایا بھی نہیں اور نہ ہی کھول کے چھوڑا کہ وہ بلی خود کہیں جا کے اپنا رس تلاش کر کے کھا لے نہ خود کھلایا اور نہ ہی اس بلی کو کھول کے چھوڑ دیا کہ جا کے کھا لے یہاں تک کہ وہ بلی بھوک اور پیاس سے چڑپ چڑپ کر مر گئی رب العالمین کو اس کا یہ گناہ اس قدر ناراض کر گیا کہ اس کی عبادتیں سب ضائع ہوئیں اور جہنم میں گئی جی وہ عورت اور معاشرہ کیا سمجھ رہا تھا اس کو جس سوسائٹی میں وہ رہتی تھی وہ عورت سوسائٹی والے کیا سمجھ رہے تھے بڑی نمازی ہے بڑی تحجد گزار ہے بڑی روزے دار ہے مگر اس کا انجام کیا ہو رہا ہے جہنم میں جا رہی ہے دیکھو یہ پہلا بار پہلی بات ہے جسے سمجھنا ضروری ہے ہم کسی کے بارے میں یقین کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتے فلا اللہ کا ولی ہے اللہ کا بلی ہاں سمجھتے ہیں آج مسلمان بہت سارے تاریخ میں گزری ہوئی شخصیتیں ایسا جیسے کہ سٹ فیصد اتفاق ہو کسی نے ان کو آسمان سے کوئی وحی آئی ہو کہ وہ جائے ولی صاحب تھے وہ فلا جو ولی تھے کتنے اولیاء ہیں ہندوستانیوں کے پاس آپ دیکھیں گے جو بھی اتا, ہر قبر جو ایک ولی کی قبر ہے ہر مزار جو ایک ولی کی مزار ہے سمجھ? ہندوستان میں اولیا انگنت ہے لاتے دار ہے بے شمار ہے اور ہم گارنٹی دیتے ہیں لکھتے ہیں بولتے ہیں فلاں جو ہے اللہ کے ولی تھے فلاں اللہ کے ولی تھے حالانکہ ان کی زندگیوں کو پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں بدار تھے ان کی زندگیوں میں خوراکات تھیں ان کی زندگیوں میں اور بسا شرکی شرکیات تھی ان کی زندگیوں میں شرک کب پایا جاتا ہے ایسی شخصیتوں کو یہاں ولی ہونے کا ٹیٹل دیا جاتا ہے جی ہاں تو پہلی بات ہے کہ کسی کو یہ حق نہیں ہاں ایک ایسی شخصیت ہے جو بڑی اللہ والی ہے بڑی نمازی ہے بڑی زندہ ہے معاہد ہے اور زمانے کے معتبر علماء اہل علم سب گواہی دیتے ہیں ان کی صالحیت کی ان کی نیکے کی ان کی تقوی کی تو ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ اللہ کے ولی ہوں گے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ اللہ کے ولی ہوں گے پھر بھی ہم گارنٹی نہیں دیں گے یہ پہلی بات اور دوسری بات ولی کسے کہتے ہیں ولی کون ہوتا ہے؟ ولی کا معیار کیا ہے آج ہمارے پاس ولی کے بہت سارے معیارات ہیں ولی وہ ہے جو سادات سے سادات کے خاندان سے ہو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہو وہ ہے کہ جس کا ایک سلسلہ ہو وہ کسی صوفی صوفیزم کے سلسلے سے جڑا ہوا ہو وہ سلسلے چشتیہ قادریہ، سلسلے, سلسلے, سلسلے جیلانیا کسی سلسلے سے جڑا ہوا ہو ولی وہ ہے کہ جس کے اپنے مرید ہوں جو لوگوں سے بیٹھ لیتا ہو ولی وہ ہے جس کا شجرا ہو فلاح ہو فلاح ہو ولی کے بڑے اصول اور بڑے معیارات ہم نے قائم کر رکھے ہیں قرآن کہتا ہے ولی کون ہے سیدھا سادہ معیار ہے, ہے جن کے اندر یہ دوستیں پائی جاتی ہیں اللہ چکون سب سے پہلے ایمان اور دوسرا اللہ تعالی کا تقوی ایمان ایمان تو ہر ایک کے دل میں پایا جاتا ہے ایمان ہر مسلمان کے دل میں پایا جاتا ہے ٹھیک ہے ولاق اللہ کا ولی ہونا یہ ایمان کا سب سے آلہ درجہ ہے یہ ایمان کا سب سے آلہ رتبہ ہے جسے ہم دوسرے الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں اہل علم دین کے مراطب کو تین حصوں میں تقسیم کرتے ہیں دین کے تین مرات ہیں ایک کو کہتے ہیں اطلاع اس سے اونچا ہے ایمان اس سے اونچا ہے احسان دین کے تین مراکب ہیں سمجھتے ہیں سارے مسلمانوں کا ایمان ایک درجے میں نہیں ہوتا ہے سب کی جو ہے ایمان اور عمل کے اعتبار سے تخوے کے اعتبار سے بھی ان کی تقسیم ہے ان کی کیٹیگریز ہیں سب سے نچلہ درجہ اسلام کا ہے اس سے درجہ ایمان کا ہے اس سے درجہ احسان کا ہے تو اس طرح سب سے نچلے درجے والا مسلمان اس سے اونچے درجے والا مومن اس سے اونچے درجے والا جو ہے محسن مہاری شریف کی ایک روایت آتی ہے ایک صحابی نے ایک شخص کے بارے میں کہا وہ مومن ہے ایک صحابی نے ایک شخص کے بارے میں کر اللہ کے نبی وہ مومن ہے اللہ کے نبی نے کہا مومن مت کو مسلمان کو اللہ کے نبی نے فوراً مومن مت کو مسلمان کو اب سوال یہ احسان مسلم مومن اور محسن کیا فرق ہے کیسے فرق کریں گے ان کے درمیان دیکھیے اسلام جب کہتے ہیں مسلم گز کہتے ہیں مسلمان جب کہتے ہیں ایک ایسے شخص کو کہیں گے جو مسلمان ہے الحمد للہ کلما پڑھ لیا ہے ظاہری طور پر ایک مسلمان کا جو عمل ہونا چاہیے وہ سارے امال بھی کر رہا ہے نماز پڑھ رہا ہے روزے رکھ رہا ہے سب کچھ کر رہا ہے مگر دل میں جیسا ایمان ہونا ویسا ایمان نہیں ہے ابھی دل میں جو ہے ایمان پوری طرح سے راشد نہیں ہوا ہے اس کو مسلمان کہتے ہیں قرآن نے کہا قولت راب تؤمنوا لیکن قولوا اسلمنا بدو کچھ بدو تھے وہ اسلام میں داخل ہوئے اسلام میں داخل ہونے کے ساتھ ہی بولے ہم مومن ہو گئے قرآن نے کہا ابھی تم مومن نہیں بنے ہو ابھی تم مسلمان ہو ابھی تم ایمان کے درجے کو نہیں پہنچے ہو ابھی تم اسلام کے مرحلے میں ہومن ہو. ہو, ہو گئے مت کرو ہم مسلمان ہیں کو ابھی ایمان تمہارے دلوں میں پوری طرح سے داخل نہیں ہوا سمجھتے ہیں؟ یہ اسلام ہے ایمان کسے کہتے ہیں ایک شخص ظاہری اعمال کے ساتھ ساتھ دل سے بھی مومن ہے یعنی واقعی ایمان اس کے دل میں داخل ہو چکا ہے ایمان اس کے دل میں راشد ہو چکا ہے اللہ اس کے رسول کے وعدوں پر اسے غیر معمولی ایمان ہے یقین ہے یہ ایمان ہے اور احسان اس سے بھی اونچا درجہ ہے سب سے اعلی درجہ ہے احسان جو ہے ایمان سے بھی اعلی درجہ سمجھتے ہیں ایمان کا سب سے اعلی درجہ ایمان کا سب سے اعلی رتبہ جیسے کہ وہ جہنم کی آیتیں پڑھے تو ایسے لگے کہ جیسے وہ جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو جنت کی آیتیں پڑے تو ایسے لگے کہ جیسے وہ جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو اتنا یقین ہو سے اللہ اور اس کے اصول کی باتوں پر یہ احسان ہے انسا بد اللہ کا سرا آپ نے کہا احسان یہ ہے کہ جب بھی اللہ کی عبادت میں آپ لگیں تو ایسے لگے آپ کو جیسے آپ اللہ کو دیکھ رہے ہوں جیسے کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہو آپ کے دل کی ایک کیفیت ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اگر آپ کھڑے ہو تو آپ کی جو کیفیت ہوتی ہے جو خوف جو رو اللہ تعالیٰ کا جو جلال اللہ کے جلال کے تصور سے جو کب کبھی -کب تاریخ ہوتی ہے آپ اللہ تعالیٰ کر کے ہمارے سامنے نہیں مگر ہم ہاں, نماز میں کھڑے ہو اللہ کی کوئی بھی عبادت کر رہے ہو یہ تصور ہو کہ گویا کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہو یہ احسان ہے سمجھ رہے ہیں علم اس کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتے ہیں اسلام ایمان اور احسان کیا فرق ہے مثال دیتے ہیں فروخت کرو تین آدمی ہیں ایک زید ہے ایک بکر ہے ایک امر ہے زید نے صرف سن رکھا ہے کہ آگ جلاتی ہے آگ جلاتی آگ کا جلانا یہ سب اس پر ایمان رکھتے ہیں سب مانتے ہیں کہ آگ جلاتی ہے لیکن تین آدمی ہے, تین اشخاص ہیں ہر ایک کا علم الگ الگ درجے میں زید ہے زید صرف یہ سن کے رکھا ہے کہ آگ جلاتی ہے اس نے کبھی آگ کو جلاتے ہوئے نہیں دیکھا زید نے صرف مانتا ہے کہ آگ جلاتے کیونکہ وہ سنا ہے لیکن بک ہے وہ صرف نہ صرف یہ کہ سنا ہے بلکہ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی ہے کہ آگ کس طرح لکڑی کو جلاتی ہے سمجھتے ہیں زید نے صرف سنا ہے دیکھا نہیں مگر بک ہے کہ جس نے سنا بھی اور اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی ہے کہ آگ جلاتی ہے اور کیسے جلاتی ہے لیکن تیسرا شخص امر ہے وہ سنا بھی ہے کہ آگ جلاتی ہے دیکھا بھی ہے کہ آگ جلاتی ہے اور خود جلا بھی ہے آگ میں اس کی انگلی جلی ہے سمجھتے ہیں اس کی انگلی جلی ہے اس کا پیر جلا ہے اب دیکھو آگ جلاتی ہے اسے تینوں آگ مانتے ہیں زید بھی مانتا ہے بکر بھی مانتا ہے امر بھی مانتا ہے مگر آگ کے جلانے پر امر کا جیسا یقین ہے ویسا یقین بکر کا نہیں کیوں امر جو ہے وہ سنا بھی ہے دیکھا بھی اور خود جلا بھی ہے سمجھتے ہیں اس لیے آگ کے جلانے پر جیسا یقین اور جیسا علم بکر کا ہے اتنا امر کا نہیں اس اسے کہ وہ خود جلا بھی اور بکر کے پاس جتنا علم ہے جتنا یقین ہے آگ کے جلانے پر جتنے کہ سنا بھی اور دیکھا بھی ہے اتنا یقین زید کے پاس دی. اس نے کہ زید صرف سنا دیکھا نہیں یہ مثال دیتے ہیں اسلام ایمان اور احسان کو سمجھانے کے لیے تو ولایت دیکھیے جتنے اللہ کا ولی کہتے ہیں یہ وہی احسان کا رتبہ ہے جو محفل ہوتا ہے ولی وہ, وہ، ولی وہ ہوتا ہے کہ جو ایمان کے سب, سب سے اعلی معیار پہ فائز ہوتا ہے اور ایمان کے سب سے اعلی معیار پر فائز ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ ولی وہی ہو سکتا ہے جو جس جو توحید میں کامل ہو سب سے پہلی شرط توحید میں کامل ہو عقیدہ میں صاف ہو صاف اور صاف عقیدہ رکھتا ہو توحید کے ساتھ ساتھ اتفاع سنت میں شامل ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی کرے اتباع سنت نبوی کے بغیر کوئی ولی ولی ہو نہیں سکتا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایمان اتباع سنت کے ساتھ ہر معاملے میں اتفاع اخلاق کے اعلیٰ معیار پہ فائز ہو اخلاق کے اعلیٰ ترین میں یہاں پہ فائز ہو اخلاق کے ساتھ ساتھ اس کے معاملات بھی اچھے ہوں لوگوں کے ساتھ وہ جو معاملہ کرتا ہے ان معاملات میں بھی اچھا ہو عبادات میں پکتا ہو عبادات اخلاق معاملات ہر میدان میں اعلیٰ ترین معیار پہ فائز ہو وہی ولی ہو سکتا ہے اور جو شخص اس مرتبے پہ پہنچ جائے اس مرتبے پہ فائد ہو جائے توحید، ایمان عقیدہ عمل فام تکوا خشیت الہی نماز عبادتیں ریاضتیں اخلاق معاملات سب کے سب اس کے جو ہے اعلیٰ درجے کے ہوں سب شعبوں میں اعلیٰ درجے پر فائز ہو تو یہی وہ اللہ کا ولی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں بخاری شریف کی روایت میں جو شخص میرے کسی ولی سے دشمنی کرے میں اس شخص سے اعلان جنگ کرتا ہوں یعنی جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہے جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کا میں نے کہا نا ولایت کا وہ تصور جو ہمارے ذہنوں میں اس کو نکال دو سب سے پہلے بسا خان ایسے لوگ بھی اللہ کے ولی ہوں گے جن کو دنیا حقیق نظروں سے دیکھتی ہے پھٹے پرانے کپڑے پہننے والے بوریا بستر پہ سونے والے دنیا کی نظروں میں ان کی کوئی اہمیت نہیں کوئی حیثیت نہیں مگر کل حشر کی عدالت قائم ہوگی تو اولیا اللہ کے صف میں جو ان کو بلایا جائے گا سمجھتے ہیں اس لیے قرآن کہتا ہے قیامت کا دن کیسا دن ہے خوفیاح قیامت کا دن یہ ایسا دن ہے کہ دنیا والوں نے جن لوگوں کو بہت اونچا کر رکھا تھا بہت عزت رکھی تھی کل حشر کی عدالت میں وہ زلیل اور رسوا ہو کر آئیں گے اور دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ جنہیں دنیا والوں نے اپنی نظروں سے گرا کر رکھا تھا انہیں کوئی عزت نہیں دے رکھی تھی کل وہ قیامت کے روز اولیاء اللہ کی صفوں میں آئیں گے خاف عزت الرافیہ قیامت کا دن ایسا دن ہوگا سمجھتے ہیں دنیا والوں کا پیمانہ یہ آخری پیمانہ نہیں آخری پیمانہ آپ نتیجہ وہ ہے جو حشر کی عدالت میں ظاہر ہوگا کتنے لوگ ایسے ہیں جنہیں آپ دنیا اولیاء اللہ ہے اولیاء اللہ سمجھتی رہی ہوگی کل وہ اولیاء شیطان کی صف میں آئیں گے اور کتنے لوگ ایسے ہیں جنہیں دنیا حکارت کی نظروں سے دیکھ رہی ہوگی کل وہ اولیاء اللہ کے سفوں میں آئیں گے تو اللہ کے اللہ تعالیٰ میں فرماتے ہیں. من عادلی ولی جو شخص میرے کسی ولی سے دشمنی کرے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں یاد رکھنا جو اللہ کا نیک بندہ ہے مستفی ہے خدا خرچ ہے اللہ سے ڈرنے والا ہے دنیا سے بنایا اللہ کا ہو گیا ہے ایسے بندوں کو ستانا نہیں ایسے بندوں کو ستانا نہیں ایسے بندوں کو اگر ستائیں گے اللہ تعالی کہہ رہے, میرے محبوب بندے جسے میں اپنا ولی سمجھتا ہوں میں جس کا ولی ہوں اور جو میرا ولی ہے ایسے بندے کو اگر کوئی ستا ہے ایسے شخص کو سمجھنا چاہیے کہ اس شخص سے میں اعلان جنگ کرتا ہوں میں اس سے انتقام لوں گا میں اس سے بدلا لوں گا اچھا یہ حدیث بہت عظیم حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ولایت کے درجات بتائیں ولایت کے مناسب بتائیں ولی کیسا ہوتا ہے کون ہوتا ہے ولی کن کن کے ذریعے آدمی ولایت کے درجے پر فائز ہوتا ہے ذرا سرحا کرتا ہوں اس حدیث کی بھی اللہ تعالیٰ فرماتی <عَلَيَّ> کہا بندہ میرے سے اگر قریب ہو سکتا ہے تو میری قربت کا سب سے بڑا ذریعہ فرض عبادت ہے فرض عبادت فرض, فرض نماز فرض حج فرض زکات فرض روزے اللہ تعالی کے تقرر کا سب سے بڑا ذریعہ فرائض ہے فرائض سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی ذریعہ نہیں بس لوگ کیا کرتے ہیں ماشاء اللہ تحجد پڑھتے سمجھ لیں تعجد پڑھتے ہیں بڑے تحجار ہیں تاجد کبھی نہیں چھوڑتی تحجد پڑھتے ہیں اور لیے گھر گئے سہری کر لیے سو گئے جاگنے سے بہتر تھا اور سونے سے بہتر تھا کہ آپ پوری رات سوتے اور فجر کی نماز کو جگ جاتے جی ہاں فرائش کا مقام فرائش کو دینا اللہ کا ولی سب سے پہلے وہ فرائض کا پابند ہوتا ہے اللہ کی ولایت حاصل کرنے کا سب سے بڑا درجہ فرائض کی پابندی اور میں تقرر میرے بندے نے فرائض کی پابندی سے بڑھ کر کسی اور چیز سے میرا تقرب حاصل نہیں کیا اچھا فرائض کی پابندی کریں گے آپ فرائض کی پابندی سے کیا ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کا تقرب آپ کو حاصل ہوگا فرائض کے ساتھ ساتھ, ساتھ سنن و نوافل کی پابندی کر رہے ہیں پڑھ رہے ہیں آپ نفل نماز پڑھ رہے ہیں نفل رہے ہیں، نفل حد کر رہے ہیں آپ نقل روگر فرائض سے اللہ کا تقرب حاصل ہوا سنما نوافل سے آپ اللہ کی محبت حاصل ہوگی بندہ بندر طال کی محبت سے حقدار بنتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو چاہنے لگتا ہے جو فرائض کے ساتھ ساتھ سنانا نوافل کی پابندی کرنے لگے اور جب بندہ اللہ کا اللہ کسی بندے کو چاہتا ہے تو کیا کرتا ہے اللہ تعالی جب اللہ تعالی کسی بندے کو چاہنے لگتا ہے کوئی بندہ اللہ کی محبت کا حقدار بن جاتا ہے تو اللہ تعالی اس بندے کی محبت فرشت اللہ تعالی فرشتوں میں اعلان کرتا ہے جبریل کو بلاتا ہے کہتا ہے اے جبرائیل بندے سے مجھے محبت ہے تم بھی محبت کرو جبرائیل اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں پھر جبرائیل اسمان میں اعلان فرشتوں فلاں بندے سے اللہ تعالی کو محبت ہو چکی ہے تم بھی محبت کرو آسمان کے فرشتے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں زمین زمین فلاں بندے سے اللہ تعالی کو محبت ہے تم بھی اس بندے سے محبت کرو زمین والے بھی جو ہے اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں یعنی اس بندے کی محبت انسانوں کے دل میں بھی ڈال دی جاتی ہے اور وہ بندہ زمین و آسمان کا مقبول ترین بندہ بن جاتا ہے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت بیٹھ جاتی ہے سمجھتے ہیں سنم نواصل کے ذریعے محبت اللہ کا حقدار بن گیا اچھا اس کے بعد فیضا بندہ جب اللہ کی محبت کا حقدار بن گیا مزید عبادتوں میں لگا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے تو ایک اور اعزاز اس کو ملتا ہے ایک اور درجہ اس کو ملتا ہے فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبطره الذي يبصر به ويده الذي يبطش بها ورزله الذي يمشي بها. اور جب جس بندے کو میں چاہنے لگتا ہوں جس بندے سے مجھے محبت ہو جاتی ہے اور وہ بندہ اپنی عبادتوں اور ریاستوں کے ذریعے مجھے اور خوش کر دے میں اس کا وہ کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے میں اس کی وہ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے میں اس کا وہ ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے میں اس کا وہ پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے کیا مطلب یعنی ایسا بندہ جو اللہ تعالی کی محبت کا حقدار بن گیا پوری طرح سے اللہ تعالی کی حفاظت میں آ جاتا ہے اب ہر طرف اللہ کی جانب سے اس کی حفاظت ہونے لگتی ہے اس کے کانوں کی حفاظت اس کی آنکھوں کی حفاظت اس کے ہاتھوں کی حفاظت اس کے قدم کی حفاظت اللہ کی حفاظت میں آنے کے بعد اب اس کا قدم کسی گناہ کی طرف اٹھے گا نہیں اس کا آنکھ کسی غلط کام کی طرف بڑھے گا نہیں اس کی آنکھ کسی غلط چیز کو دیکھے گی نہیں وہ اپنے کانوں سے کوئی غلط بات سنے گا نہیں اللہ کی حفاظت میں آ گیا حکم تو سما البی یس ما بھی اور آگے, آگے سے اللہ تعالی بندہ اللہ کی حفاظت میں آنے کے بعد اور عبادتیں کرتا رہے آپ عبادتیں کرتا رہے کور درجہ اس کو ملتا ہے یہ کور اعزاز اس کو ملتا ہے اور وہ اعزاز کیا ہے کہا کے کہ وہ بندہ جو ہے جو اللہ کی اللہ کا کے تقرب کا اللہ کی محبت کا اور اللہ کی جانب سے حفاظت کا حقدار ہو گیا اللہ کی اور عبادت کرتا رہے تو اللہ اس کو ایک اور اعزاز یہ بھی دیتے ہیں وہ مستجاب بداوار بن جاتا ہے مستجار درواز کا مطلب یہ ہوا کہ بھی جب بھی کوئی دعا کرے اس کی ہر دعا قبول کر لی جاتی ہے اس کی ہر دعا عرصے الہی کے دروازوں کو کھٹکھائے گی اس کی کوئی دعا رد نہیں ہوگی مستجاب الواز بن جاتا ہے وہ ہاتھ اٹھائے اور ادھر آسمان پر اس کی آسمان کے دروازوں سے اس کی دعا جو ہے اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ ایسا بندہ اگر کوئی بھی چیز مجھ سے مانگے میں ضرور برور اسے دوں گا اور اگر وہ کسی بھی چیز سے پناہ چاہتا تو میں ضرور اسے پناہ دوں گا کتنی بڑی بات ہے مستجاب دعوات ہو جائیں صحابہ میں صاحب وقات تھے صاحب ابھی وقاتی اللہ تعالیٰ بڑے مستجاب دعوات تھے سمجھتے ہیں کوئی بھی شخص ان کو کچھ بھی کہتے ہوئے کرتے ہوئے ڈرتا تھا کہیں ساخ کی زبان سے دعا نکل گئی تو ہماری دنیا اور آخرت تباہ ہو جائے حضرت بن نبی وقاف رضی اللہ عنہ جو حضرت علیہ وسلم کے رشتے میں ماحول لگتے تھے مستجاب الدعوات، سمجھتے ہیں؟ اور پھر آخری بات اللہ کے اللہ طرح فرماتے اس حدیث میں ایک اور درجہ بھی ہے یہ تو خیر مستجاب الدعوات ہونے کا درجہ کے دعا کو بندہ اور اللہ کی عبادت کرتا رہے اور اس کی ریاضتوں عبادتوں اللہ اس سے اس قدر خوش ہو جاتا ہے کہ میں جتنے کام کرتا ہوں کسی کام میں مجھے اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا تردد کے مومن کی جان لیتے ہوئے ہوتا ہے کہ میں مومن کی جان لیتے ہوئے مجھے اس لیے تردد ہوتا ہے کہ میں میرے علم میں یہ بات ہوتی ہے کہ اس وقت اس کی روح قبض کر لینا بہتر ہے اس لیے کہ اس وقت اگر میں روح قبض کروں تو یہ جنت کا مستحق ہے اور اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اور جیوں اور اللہ کے علم میں یہ بات ہوتی ہے کہ اگر اس کو اور چانس دی جائے تو آگے چل کے کچھ ایسی برائیاں کرنے والا ہے جو جنت میں جانے سے روکنے والا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے تردد ہونے لگتا ہے کہ میں اپنے علم کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے اس کی بہتری کے لیے ابھی اس کی جرو قرض کر لوں یا اس کی خواہش کا لحاظ کرتے ہوئے ابھی اسے جینے کا موقع دے دوں مجھے تردد ہونے لگتا ہے کیا مطلب مطلب یہ ہوا اللہ کے بندوں اللہ کے پاس ولایت کا ایک مقام یہ ہے کہ بندے کے جذبات کا بھی اللہ کے پاس لحاظ ہونے لگتا ہے یہ تو دعا دعا کیا ہے میرے میں بھائی آپ کے دل میں ایک تمنا ہوتے آپ زبان پہ لا لیتے ہیں اس کو دعا کہتے ہیں لیکن ایک مقام بندگی کا یہ بھی ہے دعا ابھی دعا نہ رہے تمنا سمنا رہے آردو آردو رہے وہ دل ہی میں رہے ابھی زبان پہ نہ آئے آپ کے دل میں ارادہ ہے اور اس کا لحاظ رب العالمین ساتوں آسمانوں پر رکھے سمجھتے ہیں یہ بہت بڑا درجہ ہے سمجھتے ہیں بندگی اور ولایت کا بہت بڑا درجہ ہے یہ موضوع ایسا ہے کہ اس کو واقعات کی روشنی بیان کریں کریں تو جو بہت بہتر ہوگا میں نے کئی ایک واقعات, واقعات ہوگی وقت, ہو, وقت میں صاحب اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں کیا صحابہ میں ہر صحابی اللہ کا ولی سمجھتے ہیں پورے صحابہ علیہ اللہ تھے. ہر صحابی اللہ کے ولی تھے وہ جی ہاں ہر ایک کی خصوصیتیں الگ ہر ایک کے اعزازات الگ ہر ایک کے درجات الگ یہ صحابی حضرت برابن مالک رضی اللہ تعالیٰ ہیں ان کے بارے میں کیا آتا ہے اگر یہ کسی بھی معاملے میں اللہ کے نام کی قسم کھا لیتے نا وہ جس بات کی قسم کھاتے وہ بات پوری ہو اللہ کی قسم میں ایسا کر کے رہوں گا فرق کرو قسم کھا لیتے اللہ کی قسم میں ایسا کر کے رہوں گا قسم کھانے کے بعد وہ کام کتنا مشکل ہو وہ کام ہو کے رہتا اللہ کے قسم یہ بات ایسے ہی ہوگی قسم کھا لیتے, خسم کھانے کے بعد وہ کتنی ناممکن بات بات ہو ان کی قسم کھانے بات بات ہو ان کے کھانے بعد وہ ہی جاتی لکھتے ہیں حضرت برابن مالک کے بارے میں عہد خلافت راشدہ میں جب مسلمان جنگوں رومیوں سے اور ایرانیوں سے جنگوں کے لیے جاتے تھے کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ جنگوں میں مسلمان ہار رہے ہوتے شکست سے قریب ہو رہے ہوتے اور دشمن جو کافی رہے وہ جیت رہے ہوتے جیت سے قریب ہو رہے ہوتے صحابہ اور حضرت برابی مالک سے کہتے کہ برا فورن قسم کھاؤ کہ آج ہم جیت کر رہیں گے حضرت برابر مالک قسم کھا دے کہتے اللہ کی قسم آج ہم جیت کر رہیں گے ان کے قسم کھانے کی دیر ہوتی کہ لڑائی کا نقشہ بدل جاتا ہارنے والی باتی جیت لی جاتی مسلمان جو شکست سے قریب ہو رہے ہوتے فتح ان کے نصیب میں ہو جاتی اور دشمن کا وہ کسی بات میں اگر اللہ کی قسم کھا لے رب العالمین اس کی, ان کی قسم کا لحاظ رکھ لیا کرتے تھے بخاری شریف میں صحیح بخاری میں ایسے کچھ دوسرے واقعات بھی آتے ہیں میرے پاس وقت نہیں جی ہاں اور میں آپ کو بتاتا چلوں یہ ایک اللہ کے بہت بڑے ولی جن کے ولی ہونے کی گواہی خود اللہ کے نبی نے دی اور آپ نے ان کی بات سن رکھی ہے واقعی آپ نے سن رکھا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس واقعے کی تذکیر اور یاد دہانی میں واقعی عبرت ہے فائدہ ہے اور یہ اللہ کا ولی ہے ایسا ولی ہے جو صحابی نہیں مرا ان کے ولی ہونے کی اللہ کے نبی نے گواہی دی اور یہ کون ہے حضرت قدر رحمۃ اللہ علیہ حضرت قدنی رحمۃ اللہ علیہ یمن میں رہتے تھے اللہ کے نبی کا زمانہ پایا تھا سمجھتے ہیں ایسے تھے آپ میں کافی فاصلہ تھا اللہ کے نبی سے اللہ کے نبی کے زمانے میں تھے مگر اللہ کے نبی سے آ اگر وہ اللہ کے نبی کے پاس آتے تو سمجھتے ہیں مہینہ دو مہینے کیسے بھی لگ جاتے واپس جانے کے لیے آ کر جانے میں اس زمانے میں مہینہ دو مہینے میں ان کی ماں کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں تھا ماں کی خدمت, خدمت کے تاجر وہ اللہ کے نبی سے ملاقات نہیں کر سکے بڑے نئے تھے بڑے اللہ والے تھے اور ماں کی خدمت کی وجہ سے مستجاب و ہو گئے تھے یعنی ان کی ہر دعا قبول ہو جاتی اللہ ان کی ہر دعا سن لیتے ان کو دیکھو برس کی بیماری لائف ہو گئی تھی سمجھتے ہیں یہ برس کی بیماری ایسی بیماری ہے کتنا پیسہ خرچ کر لو جانے والی نہیں انہوں مستجاب و دعوات ہو گئے تھے دعا کی وجہ سے پوری بیماری رخصت ہو گئی سمجھ رہے ہیں شفایاب ہو گئے ان کے بدل نے جسم میں ایک جگہ تھی درہم برابر کے برابر جگہ تھی اس جگہ وہ بیماری باقی رہ گئی ختم نہیں ہوئی کیا کہتے تھے وہ اس نہیں جانتے بولتے تھے یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے باقی رکھا ہے کہ اس کو میں جب بھی دیکھوں تو اللہ یاد آئے مجھے اللہ کو یاد کرنے کے لیے اللہ نے یہ چیز باقی رکھی ہے یہ اللہ کے ولی ہیں سمجھتے ہیں ان کو اللہ کے ولی کہا جاتا ہے اللہ کے نے ان کے بارے میں پیشنوائی کی کہاں کے کہ لوگوں یمن میں ایک ہے وہ جب آئے تو ان سے دعا لینا ان سے دعا لینا صحابہ سے فرما اللہ کہ اور کرو کتنا بڑا مقام ہے کتنا بڑا مقام وہ آئے تو دعا لینا نبی کریم صحتم کا زمانہ گزر گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات نہیں ہو سکی مگر حضرت عمر ہر سال ان تلاش میں رہتے سمجھ رہے ہیں جب حج کے موسم میں یمن سے حاضیوں کا قافلہ آتا حضرت عمر پابندی سے جاتے پوچھتے یمن کے قافلے میں آفی کو مویش کیا بھائی اویس نام کے کوئی صاحب ہیں کیا تمہارے درمیان بولتے ہیں نہیں نہیں جب حضرت عمر کی خلافت کا زمانہ آیا تو ان کی خلافت کے زمانے میں آخر وہ آ گئے ویس کرنی حضرت عمر معمول کے مطابق بھی گئے پوجے ابھی کیا وائس نام کے کوئی صاحب ہیں کیا تمہارے درمیان لوگوں نے کہا کہ دیکھو یہ صاحب حضرت عمر فوراً گئے ملاقات کی بشارت سنائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں جو کہا ہے اور اس کے بعد کہا کہ ذرا دعا کر دینا ہمارے لیے مغفرت کی اور فرمائے کتنا بڑا مقام ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جن کے بارے میں آپ نے کہا کہ لوکی اندازی رکھا نا عمر میرے بعد اگر نبی کوئی ہوتے تو وہ عمر ہوتے اگر نبوت کا سلسلہ جاری رہتا سمجھ رہے عمر نبی ہوتے اور جن کے مشوروں کے مطابق آسمان سے وہی آیا کرتی تھی وہ عمر جا کے کہ میرے لیے دعا کرنا کتنی بڑی بات ہے اللہ یہ مقامی ولایت ہے اور یہاں ایک بات میں آپ کو یہ بھی بتا دوں حدیثوں میں اتنا ہاتھے آیا ان کا اب یہ بہت سارے لوگ ان نوئے سمی اللہ علی کے بارے میں بہت سارے من گھرت کس گھر کے مشہور کھل لیے ہیں بغیر پروف کے ماننا نہیں آپ سمجھ رہے ہیں ان ویس فنی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف لوگوں نے بہت سارے غلط واقعات منسوخ کیے فضائل عمل وغیرہ میں بہت سارے ایسے واقعات مل جائیں گے جو ثابت ہے ویس فنی یہ جو بات آپ کو بتائی گئی یہ ثابت بخاری وغیرہ سمجھتے ہیں جب جانے لگے ویس کرنی تو حضرت عمر نے کہا کہ اوائے میں میرے گورنر کو لکھ دیتا ہوں آپ کا خیال رکھیں گے گورنر کو ایک لیٹر لکھ دیتا ہوں کہ کا خیال رکھیں گے نے کہا. کوئی ضرورت نہیں اللہ کے بندے گمنام رہنا پسند کرتے ہیں انہیں جو ہے اونچے لوگوں بڑے لوگوں فلاں فنا کے قریب ہونا, ہونا کچھ پسند نہیں ہوتا ہے مت گا. گئے گمنامی, میں رہ کر گوشے گمنامی میں رہ کر اللہ کو پیارے بھی ہو گئے دی اور آپ نے پیشنوانی کی سمجھتے ہیں؟ اور اللہ کے اولیا سے اللہ کے اولیا سے اللہ کے مومن بندوں سے متقی بندوں سے کوئی زمانہ خالی نہیں رہتا ہاں اس زمانے میں بہت بڑے دو بہت بڑے عالم گزرے ہیں ایک اللہ رحمۃ اللہ علی اور ایک شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ ہم, عَلَ ہم سمجھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں ہم گارنٹی نہیں کہتے ہمارا بمان ہے ان شاء اللہ تعالی یہ بھی اللہ کے اولیاء میں سے تھے شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ آج سعودی عرب مفتی آزم 1420 سال کے مفتی اعظم چودہ سو بیس میں آپ سے دس سال پہلے ان کا انتخاب ہوا نو سال کی عمر پریک پاہ بڑے, بڑے خلیق عبادات میں اخلاق میں توحید میں سب چیز میں سمجھتے ہیں کتنے اخلاق میں ان کی اخلاق کی مزاج دیتا ہوں آپ کو سمجھتے ہیں یعنی تو نابینا ایک تو نابینا نا, نا نا. نا نا. اور دوسرے نووت سال کی عمر اور تیسرے سعودی عرب کے مفتی اعظم سعودی عرب کے مفتی نہیں یوں کہنا وہ پوری دنیا کے مفتی تھے اللہ نے ان کو اتنی مقبولیت ادا کی ان کا ہر فتوا دنیا کا ہر مسلمان مانتا تھا بڑی مقبولیت تھی الحمد للہ یہ جانے اس اسلامی مدینہ منورہ کا ایک طالب علم ان کے گھر چلا گیا ملنے کے لیے رات کو گھر ہی پہ رک گیا شیر کے وہ لکھتا ہے کہ رات کو اچانک میری آنکھ کھلی تو میں دیکھ رہا ہوں کہ اس اندھیرے پن میں اس تاریکی میں شیخ بن باز رحمت اللہ علی جو ہے ٹوائلٹ میں پانی نہیں تھا اب یہ بےچارہ صبح کو اٹھے گا ٹوائلٹ میں پانی نہیں رہے گا تو پریشان ہوگا رات کی تاریکی میں اندھیرے ہونے کے باوجود پانی لا کر آہستہ سے جو ہے وہ ٹوائلٹ میں جو ڈال رہے ہیں اس کی خاطر ہم کیا سمجھتے ہیں دوسروں کے کام آنا دوسروں کی خدمت کرنا ہم سمجھتے ہیں اس میں خود کو نیچا کرنا ہاں یہ اللہ کے یہ کون ہے اتنے عظیم انسان اتنے بڑے عالم ہاں صحیح معنوں میں بڑا وہی ہے جسے معاشرے کے چھوٹے لوگ بڑا کہیں وہی بڑا سچی بڑائی وہی ہے کہ معاشرے کے کمزور معاشرے کے جو معاشرے کے غریب معاشرے کے غربا جسے بڑا کہیں صحیح معنوں میں بڑا وہ ہے بڑائی یہ نہیں کہ آپ اتنے بڑے ہو جائیں کہ چھوٹے لوگ آپ کو نظر ہی نہ آئے اس کا نام نہیں جی ہاں پوچھتے ہیں شرمندہ رحمۃ اللہ علی آپریشن کا ڈیٹ طے کیا گیا آپریشن کے وقت گئے تو پتری ہی رہا ہے زندگی میں وہاں پہ لکھا گیا ہے امام الحسن نام کی ایک کتاب سعودی عرب میں چھپی ہے اور شاگرد نے بیاں کیا اسکین کر کے معلوم کیا گیا پتھری ہے ڈیٹ مکمل کر دی گئی اور ڈیٹ کے مطابق جب آپریشن گیا اس دن یہ دیکھ رہے ہیں پتری ہی ذائق ہے آپریشن کی ضرورت ہی پہ یہ اللہ کے اللہ کے ولی ہیں دعاؤں کے ذریعے سے اذکار کے ذریعے سے اوراد کے ذریعے سے اپنے بہت سارے مسائل اللہ کے در کو کھٹ کھٹا کر حل کر لیتے ہیں وہ اپنے مسائل سمجھتے ہیں اللہ تو میرے بھائی یہ تو, تو میں نے ایک مثال دی باتیں بہت ہیں, بہت ہیں ہے ولی ہے ہر مومن اللہ کا ولی ہے بشرط یہ کہ وہ دل سب سے پہلے اس کا عقیدہ صاف ہو تو عید پر پورا ہو اتباع سنت میں کامل ہو اخلاق ہو اس کے بعد معاملات میں سچا ہو یہ ایسا مومن جو ہے اللہ کا ولی ہوتا ہے اور ولایت یہ بہت اونچا رتبہ ہے ہر قس و ناقص اس پہ فائز نہیں ہو سکتا اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑے گی بڑی عبادتیں بڑی ریاضتیں اور صحیح معلوم حشر کی عدالت ہی بتا پائے گی کہ قوم جو ہے صحیح معلوم میں اللہ کا بلی ہے رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگاہ کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی قرآن اور حدیث کی ان تعلیمات پر صحیح معلوم میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وافر الحمد الحمدللہ رب العالمین